الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ <تصفيق> وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں یہ آیہ کریمہ ہم نے پرسوں بھی الحمدللہ پڑی تھی اس کا آدھا حصہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اس کا ترجمہ و تفسیر ہم نے الحمدللہ پیش کی تھی آج اس کا دوسرا حصہ ہے ویوقیم و نسا و مما اور روزہ قونم یونفیقون ویوقیم نسالح یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی دوسری جو نشانی ہے وہ نماز قائم کرنا ہے نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز ادا کرنا متقی لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے تمام ارکان شروط کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں اسے پورے خشو کے ساتھ خدو کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں یہ دراصل اس اللہ سے محبت اور اس پر سچے ایمان کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اسے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا خوش و خضو کے ساتھ نماز پر دوام بھی نہایت لازم ہے یعنی اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کامیابی والا انسان وہی ہے جو نماز پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقینا <تصفيق> کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان مسح جزو اد مس الخر منوسلی الدین دون سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ انسان بہت تھڑ دلا بنایا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے رب کرا میں نہیں دیتا سوائے ان لوگوں کے جو نماز ادا کرنے والے ہیں وہ جو اپنی نماز پر ہمیش کی کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی سورہ معارج کے اندر اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فعی تب قوم فدین پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا متفقن علیہ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال کو بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بوز رکھو اور وہ تم سے بغز رکھیں تم ان پر لعنت کرو وہ تم پر لعنت کریں صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی حالت میں ہم انہیں تلوار سے نہ ہٹا دیں یعنی ہم انہیں قتل نہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں یعنی نماز کا نظام نماز کا سسٹم قائم رکھیں تم ان کے ساتھ نہیں لڑو گے نہیں قتل کرو گے سیدہ امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم پر ایسے امیر مقرر کیے جائیں جن کی بعض باتیں تمہیں اچھی لگیں گی اور بعض باتیں تمہیں بری معلوم ہوں گی تو جس شخص نے ان کی بری باتوں سے کراہت اختیار کی وہ بری ہو گیا اور جس شخص نے انکار کیا ان کی بات بری باتوں کا وہ سلامت رہا لیکن جو شخص ان کی برائیوں سے راضی ہوا اور ان کی پیروی کی وہ گمراہ ہو گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب جب تک کہ وہ نماز قائم رکھیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے صحیح مسلم اسی طرح اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے وَمِمَّا رَزقنَاهُم متقی لوگوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ حدید میں فرماتے ہیں امین بل و وانفقوا مما جعلكم مال کم مجال کم مستقل فین فلین امنو مل کم کبیر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنا دیا ہے اور پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے اور اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں فرمایا قل عبادی ممّا سرّا من قبل ان يوم فیه ولا خلال میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ وہاں پر کوئی دوستی چلے گی اور سورہ انفال میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اندین اللہ ایمانا اللہ دینا تک یو فکون لہم عند ربهم و ورزق کریم اصل مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے سورہ بخرا ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ وَلَا تُلقُوا احسین ان اللہسنین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور سورہ ال عمران میں اللہ رب العالمین مال خرچ کرنے والے نماز ادا کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں واسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنت عرضھا وجنت عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین الذين اي فکون فرقی الناس فینس و اللہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشی اور تکلیف میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں غصے کو پی جانے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے احادیث میں بھی انفاق سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا حضرت اسما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرتی رہو گن کر گن گن کرنا دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا ہاتھ کو نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنے ہاتھوں کو روک لے گا صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بہت شانداری حدیث ہے اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ ایسی پر صفت ہے کہ اس پر رشک کیا جانا چاہیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک کرنا جائز نہیں ایک تو وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی پھر وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے اللہ اکبر بخاری و مسلم کی حدیث ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں دو فرشتے نہ اترتے ہوں ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اسے بہترین نعم البدل اتا کر اور دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف فرما دے بخاری و مسلم بحرا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا صحیح مسلم رب کی راہ میں تھوڑا خرچ بھی نارے جہنم سے آدھا آزادی کا باعث ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ میسر ہو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں نماز کا قیام اور اس کے بعد رب کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں پر پابندی اور ان پر صحیح طور پر جو ہے استقامت اور تمام اختیار فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے مالوں کو اپنی راہ میں قبول کرنے کر لے اور اس کو خرچ کرنے کی عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ